اب چودویں پارے کے پندرہویں روگوں کا درس ہے وہ لَكُمْ لکم الْأَنْعَامِ انعام اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں ضرور عبرت ہے یعنی جانوروں کے بارے میں تم غور کرو تو اس میں بھی قدرت کی نشانیاں ہیں نُسْقِيكُمْ فی فِي می ہم تمہیں وہ دودھ پلاتے ہیں کہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہوتا ہے ممبئی فرسن و دمن یہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان ہوتا ہے لبنن خال خالص دودھ سا آسانی سے گلے سے اترنے والا شار پینے والوں کے لیے اس میں یہ درس ہے کہ اگر غور کرو اور سوچو اس بات پر تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ چارہ گھاس پھونس جو بھی جانور کھاتا ہے وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتا ہے اسی سے گوبر بنتا ہے اسی سے خون بنتا ہے اور اسی سے دودھ پیدا ہوتا ہے چیز ایک ہی ہے وہ پانی اور چارہ ہے اس میں سے کچھ حصہ گوبر کا بن جاتا ہے کچھ حصہ وہ خون میں شامل ہوتا ہے اور پھر دودھ جو بنتا ہے اس کا اثر بھی غذا کا ہے کہ جتنی اچھی غذا ہوگی اتنا اچھا دودھ جانور دے گا پھر اگر دیکھا جائے تو جہاں سے دودھ آتا ہے اس مقام کے قریب ہی گوبر کا مقام ہے اور اس مقام کے قریب ہی خون کی رگیں ہیں لیکن کبھی دودھ میں خون کی کوئی رگ داخل ہو کر اس کو رنگین نہیں کرتی اور نہ ہی دودھ میں کبھی گوبر کی بو آتی ہے کیسے خالص اللہ تبارک وطالعہ دودھ پیدا فرماتا ہے یہاں پر نصیحت ہے کہ جو رب چارے سے دودھ بنانے پر قادر ہے خون بنانے پر قادر ہے اسی طرح جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے قبر میں وہ تمہارے بوسیدہ جسموں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ نوش فرمانا یہ بہت پسند تھا عقد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے اور اونٹنی کے دودھ کو پسند فرمایا کرتے تھے یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ بھی ہے کہ عاقد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ اس طرح بھی دودھ پیتے کہ دودھ میں پانی آپ ملاتے اور دودھ اور پانی ملا کر پھر اسے پیتے تو کئی مرتبہ ہم دودھ میں پانی ملا کر پیتے تو ہیں مگر شاید ہمیں یہ پتا نہ ہو کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ دودھ پیش کیا جائے اور کوئی دودھ کے تحفے کو دودھ کو قبول کرنے سے انکار کر دے آدیبہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر خواب میں دودھ دیکھا جائے تو یہ خیر و برکت کی علامت ہے دودھ جب پیئے تو یہ دعا پڑھیں اللہ مبارک لنا فیہ و زدنا مینہ و من سماوت نخیر ولا اور انگوروں کے پھلوں میں سے تمہیں پھل اللہ تعالی نے عطا فرمائے تت خدو نا سکرن جس سے تم رس نکالتے ہو انگوروں سے رس پن حسن اور تمہارے لیے بہترین خوراک ہے بہترین روزی ہے انگور اور کھجور یہ آج بھی سائنسی طور پر اس کا استعمال انسان کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے کھجور وہ نرم حالت میں ہو کہ چھوارے کی حالت میں ہو انگور انگور کی کیفیت میں ہو کہ کشمش میں ہو کہ منقے میں ہو کہ کالے انگور جو ہے یہ منقے بن جاتے ہیں اور پیلے انگور یہ بعد میں جا کر کشمش بن جاتے ہیں تو یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے مفسرین یہاں پر یہ بات اشار فرماتے ہیں کہ انگور اور کھجور کا ذکر خاص طور پر یہاں پر کیوں کیا گیا یہ عرب لوگوں کی سوچ کے مطابق ہے کیونکہ جس زمانے میں قرآن مجید فوقان حمید کے نزول ہوا اس وقت پھلوں کو اسٹور کرنے کے لیے نہ تو سرد خانے تھے اور نہ ہی کارخانے تھے اور نہ ہی دوائیاں اس قدر ایجاد ہوئی تھیں تو کھجور اور انگور کے باغات سب سے زیادہ مالداری کا سبب سمجھے جاتے تھے اس لیے کہ کھجوریں اپنی اصل حالت پر بھی کافی عرصے تک قائم رہتی ہیں اور پھر خشک ہو جائیں اور چھوارے بن جائیں تو اور زیادہ عرصے تک یہ محفوظ ہو جاتی ہیں انگور وہ کشمش اور منعقد بن کر کئی سالوں تک قائم دائم رہتے ہیں جس کے پاس کھجور کا باغ ہو انگور کا باغ ہو اس کو پھل کے ضائع ہونے اور سڑ جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا اور باقی جو باغات ہو تو یہ فکر ہوتی کہ جلدی سے جلدی یہ بک جائیں ورنہ اس کی قیمت گٹ جائے گی یا پھر یہ سڑ جائیں گے عرب میں ایسا ہوتا کہ خجوریں اور انگور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں وہ کمی ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہو جاتا اس لیے کہ انگور کی قیمت کے مقابلے میں کشمش اور منقع کی قیمت عرب میں زیادہ ہوتی بلکہ آج بھی انگور کے مقابلے میں کشمش اور منقی کی قیمت زیادہ ہے تو دنیا کے اندر یہ وہ واحد پھل ہیں کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ محفوظ کیے جا سکتے ہیں اور بھی پھل ہوں گے لیکن یہ سب سے آسان ان کا طریقہ ہے محفوظ کرنے کا خاص طور پر انگور تو ایک ایسا پھل ہے کہ دنیا میں ہر چیز ہر پھل کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ وہ باسی ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور ان کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ گھٹنے کے بجائے بڑھ جاتی ہے تو خاص طور پر انگور اور کھجوروں کا ذکر کیا گیا مراد یہ ہے کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف قسم کے پھل عطا فرمائے اس میں کھجور اور انگور کو خاص اہمیت حاصل ہے جو تمہاری مالداری کی ضمانت ہے اور جو تمہارے مالدار ہونے کا سبب ہے ان نفیز قومی یا شک اس میں ضرور عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے اب شہد کی مکھی کا ذکر ہے وہ اوحا رب کا شہد کی مکھی کے دل میں آپ کے رب نے یہ بات ڈالی انت تقیری منل جیبالی بوتن کہ پہاڑوں میں اپنا چھتا بنا و مینش شجاری اور درختوں میں اپنا چھتا بنا و مما یا اور مختلف چھتوں میں اپنا چھتا بنا سوما پھر کلی اے شہد کی مکھی تو پی چوس من کل سموت ہر قسم کے پھلوں سے اور پھولوں سے فصل کی سب لبی کی رول پھر تو چل اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں میں نرمی اور آسانی کے ساتھ یہاں پر مراد یہ ہے کوئی جانور جو دنیا میں آتا ہے وہ کسی ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ حاصل نہیں کرتا لیکن ایک انسان سب سے آجز ہے کہ اسے اگر کوئی نہ سکھائے تو وہ سیکھ نہیں سکتا اسے اگر گاڑی چلانی ہے تو اس کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے اسے اگر لکھنا سیکھنا ہے تو اس کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے لیکن جانور کی جو ضروریات ہیں وہ کسی ٹریننگ سینٹر میں وہ سیکھنے نہیں جاتے وہ خود سیکھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں داخل کیا آپ نے اگر گھونسلے دیکھے ہوں تو بعض پرندے اتنا پیارا گھونسلہ بناتے ہیں کہ اس کی ڈیزائننگ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے اسی طرح شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس پر آپ غور کریں اس کی ڈیزائننگ دیکھیں تو کتنا پیارا وہ شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے وہ جو رس جا کر وہاں پر اگلتی ہے اور وہ شہد بن جاتا ہے تو وہ شہد کے اسٹور کے خانے الگ بنائے جاتے ہیں باقاعدہ شہد کی مکھیوں کا ایک نظام ہے جسے آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو شہد کی مکھی ہی ہوتی ہے لیکن ان کی ملکہ ہوتی ہے پورے شہد کے چھتے کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ان کی دو قسم کی فوجیں ہیں ایک تو شہد کی مکھی وہ ہے جو چھتے کے اندرونی نظام کو سنبھالتی ہیں اور کچھ مکھیاں ہیں جو شہد کے چھتے کی حفاظت کرتی ہیں اور کچھ مکھیوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پھلوں اور پھولوں کے رس کو چوستی ہیں یہ میلوں سینکڑوں میل دور چلی جاتی ہیں لیکن اللہ تعالی کی قدرت دیکھیے اتنی چھوٹی سی مکھی ہے مگر یہ راستہ نہیں بھولتی اور اپنے ہی چھتے پر واپس آ جاتی ہے لن سے یہی مراد ہے کہ تو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر نرمی اور آسانی کے ساتھ چل کوئی اسے فکر نہیں بھولنے کا کوئی خطرہ نہیں بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنے چھتے پر واپس آ جاتی ہے ان کا سزا کا نظام بھی ہے جو شہد کی مکھیاں ملکہ کے حکم کو نہیں مانتی انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور انہیں چھتے کے باہر پھینک دیا جاتا ہے شہد کی مکھیوں میں اتحاد بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی سمجھدار شخص نہ ہو اور اسے شہد کے چھتے کو توڑنا نہ آتا ہو اپنی حفاظت کا و انتظام کیے بغیر اگر شہد کے چھتے کو ہاتھ لگا لے تو شہد کی مکھیاں مل کر اس پر ایسا حملہ کرتی ہیں کہ اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے ان تمام باتوں میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ شہد کی مکھی کو یہ ساری باتیں کس نے سکھائی ہیں اللہ تعالی نے سکھائی پرندے کو آپ دیکھیں پرندے کس قدر پیارے انداز میں وہ اڑتے ہیں ان کا اڑنے کا اسٹائل غوطہ لگانے کا اسٹائل اور پھر فضا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے اپنے پروں کو پھیلا کر ساکن حالت میں وہ کافی دیر تک وہ گھومتے رہتے ہیں اور ان کا بیلنس آؤٹ نہیں ہوتا یہ بیلنس رکھنا یہ پروں کو چلانا اور بہت ساری باتیں یہ پرندوں کو ٹریننگ سینٹر میں گئے بغیر اللہ تعالی نے خود انہیں سکھائی ہیں یہ ان کی فطرت میں رکھی ہیں حضرت امام غزالی علیہ رحما فرماتے ہیں کہ تمام جانوروں کے بچوں میں سب سے کمزور بچہ انسان کا بچہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا کافی عرصے تک وہ بے جان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے وہ کھانے میں بھی محتاج ہے وہ اپنے کپڑے بدلنے میں بھی محتاج ہے وہ چلنے میں محتاج ہے لیکن کئی جانوروں کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پیدا ہوتے ہی وہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں یا خرج ممبا شراب شہد کی مکی کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے مختلف ان ہو اس کے رنگ مختلف ہیں شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں فی للناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اصلی شہد کسی کو مل جائے تو واقعی اس میں بڑی ہی پیاری شفا ہے علماء نے اور بزرگوں نے بیان کیا کہ جس کے پاس اصلی شہد ہو وہ دن میں ایک مرتبہ دو چمچ شہد کی اس میں پانی میں ڈال کر گھول کر اور بسم اللہ شریف پڑھ کر اسے پی لے ان شاء اللہ ہر قسم کے امراض سے وہ محفوظ رہے گا مگر شہد ہونا چاہیے اصلی شہر ان فیضا لکھا بے شک اس میں قومی یا تفق کرول ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو غور و فکر کرتی ہے اللہ خالہ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا سوم یا پھر اللہ تعال تمہیں موت دے گا وہ مین کو مئی یو دولا اور اور تم میں سے کوئی عمر کے کمزور ترین حصے میں پہنچ جاتا ہے یعنی بہت بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ حصہ اکثر اوقات ساٹھ سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے جس میں کئی چیزیں جو یاد ہوتی ہیں وہ انسان بھولنے لگتا ہے اور پھر عمر کا وہ طبقہ آتا ہے وہ حصہ آتا ہے کہ وہ بڑی عمر کا شخص بچے کے مثل ہو جاتا ہے اس کی ابتدا تو ساٹھ سال سے مفسرین نے لکھی لیکن فی زمانہ یہ پچاس سال سے یہ حصہ شروع ہو جاتا ہے چیچڑاپن آ جاتا ہے آصاب کمزور ہو جاتے ہیں بات بات میں غصہ آنے لگتا ہے انسان ضدی ہو جاتا ہے یہ سارے معاملات ہونے شروع ہوتے ہیں پھر آساب کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ بدن کمزور ہوتا ہے اور پھر فرمایا لکئی لا علم بعد علم شعی سب کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جو نور قرآن پاک سے منور رہے گا اور قرآن پاک کے مطالعے کو جاری رکھے گا وہ کتنی بھی بڑی عمر کو پہنچ جائے اللہ تعالی اس حالت سے اسے محفوظ فرمائے گا اس لیے اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ والدین جن کی عمر پچاس سال سے اوپر ہو وہ ان کے غصے پر چچڑے پن پر غلط فہمی کی وجہ سے یا بات بات میں ضد کرنے کی وجہ سے وہ نادانی نہ کریں بلکہ ان کا ادب کریں اور ان کے سامنے اف نہ کریں اما یبلو غنا غند کلکر احادو ہوما قلعہ ہما فلاں قلع ہوما تیرے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں والدین میں سے تو انہیں اف نہ کہنا تو بڑھاپے کا ذکر اسی لیے کیا گیا کہ اکثر بڑھاپے میں والدین سے خطائیں ہو جاتی ہیں ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے ان میں آصاب کی کمزوری کی وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے تو ایسے موقع پر اگر اولاد ان کی خدمت نہیں کرے گی اور ان کی ڈانٹ اور ان کی ڈپٹ کو اور غصے کو برداشت نہیں کرے گی تو پھر وہ غصے کو پییں گے اور کئی نفسیاتی بیماریوں کا وہ شکار ہو جائیں گے تو اولاد یہ سوچے سر جھکا کے سن لے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنا غصہ میرے اوپر نکال لیا تو کئی آسابی اور وہ نفسیاتی بیماریوں سے اور ذہنی دباؤ سے آزاد ہو گئے مجھے ثواب ملے گا اس موقع پر جو پریشان کن معاملات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بوڑھے والدین غصے میں بھی آتے ہیں اور بدعئے بھی دیتے ہیں اب اولاد بڑی پریشان ہوتی ہے کہ جب ہمارا کسور ہی نہیں ہے جب دیکھو بدوا دیتے رہتے ہیں تو ایسے موقع پر اولاد یہ سمجھ لے کہ اگر آپ کا کسور نہیں ہے اور والدین بدوا دے رہے ہیں تو ان کی بدوا سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو ہاں آپ کو بھی نہیں کرنی آپ کو سر جھکا گا سن لینا ہے ان شاء تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ ان کی اس موقع پر دی ہوئی بدعاؤں کو دعاؤں میں تبدیل فرما دے کیونکہ اس وقت وہ دل سے بدوا نہیں دے رہے ہوتے یہ اعصاب کی کمزوری ہے آپ نے مریض کو بھی دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات مریض تیمارداری کرنے والے کو بدوا دینا شروع کر دیتا ہے وہ دل سے نہیں دے رہا ہوتا وہ اس وقت ایسی پریشانی میں ہوتا ہے ایسے ایسی ٹینشن میں ہوتا ہے اور آسابی ایسی کمزوریاں ہیں کہ اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہوتی انسان صبر کرے اور یہ خیال کرے کہ میں بھی تو بچپن میں ضد کیا کرتا تھا بلا وجہ غصہ کر لیتا تھا نادانیاں ہوتی تھیں تو بچپن میں انہوں نے مجھے سنبھالا اب بڑھاپے میں مجھے ان کو سنبھالنا ہے ان نولا علیم القدیب بے شک اللہ تعالی۔ علم والا قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے چھوٹے بچے کو وہ جوانی دینے پر قادر ہے اور جوان کو بڑھاپا دے کر کمزور کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ جوان شخص کو بڑھاپے سے پہلے ہی جوانی کے عالم میں بھی کمزور کرنے پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے والدین کے حقوق کے لیے یہ کیسٹ آ آخر قسور کس کا جس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے والدین سے محبت کیجیے یہ کیسٹ آپ ضرور بضرور عام کیجیے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں خود کم از کم آپ مہینے میں ایک مرتبہ سن لیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایسی اچھی باتیں سنتے ہیں تو وقتی طور پر ہم پر اثر ہوتا ہے چند دن تک ہم برداشت کرتے ہیں اور پھر شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے اگر یہ کیسے مہینے میں ایک دفعہ آپ سنیں گے اور قرآن کی آیتیں سنیں گے حدیث پاک عربی میں سنیں گے تو قرآن و حدیث کی تاثیر اور اس کا اثر آپ کے ذہن پر رہے گا اور اگر والدین کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو آپ عف نہیں کریں گے سر کو جھکا کر سن لیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یہ جو کچھ بول رہے ہیں میرا سننا بھی میرے لیے باعث برکت ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس سننے کی برکت سے میرا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا اور پھر دیکھیں نا ہم اگر اپنے والدین کی ڈانٹ سنیں سر جھکا کر تو گویا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی تو کر رہے ہیں کہ جب ہماری اولاد دیکھ رہی ہے کہ دادا حضور اور دادی جان یہ ہمارے والد صاحب کو ڈانٹ رہے ہیں اور یہ سر جھکا کر سن رہے ہیں تو انہیں بھی تو پتہ چلے گا کہ بڑوں کی تعظیم ایسے کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں بھی بوڑھا ہونا ہے ہم اپنی اولاد کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں ایک مثال پیش کریں کہ بڑے اگر ڈانٹے تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ سر جگا کر سن لیا جائے اگر ان کی غلط فہمی ہے تو اس وقت غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ غلط فہمی اور بڑھ جائے کہ بعد میں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو دو تین دن کے بعد انہیں تنہائی میں ادب کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی میں نے ایسا نہیں کیا